جو ایمان لائے ہو اطاءء اللہ اللہ سے ڈو حقاتی جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے تمو تم اور تم ارگز نو اللہ و انت مسلمون مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو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 اس قدر بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے یہی حق ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَتَعْتُمْ سو اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور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 ودرو نعمت اللہ علیہ اور اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہوئی اد کم تم جب تم دشمن تھے فل کا بینہ تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی محبت ڈال دی ف تم بھی ہی تو تم اس کی نعمت سے اللہ کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے وہ کم تم الا شفاف رن ناری اور تم آگ کے ایک گڑے کے کنارے پر تھے فن پالا کم منہا تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا کدالی کا یو بین کم ہی اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے لا اللہ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ مومنوں کو اہل کتاب کی اطاعت سے دور رہنے کی نصیحت کر کے یہاں اللہ سبحانہ ہوا تھا نے چند اصولی باتوں کا ذکر کیا ہے جن کی پابندی کرنے سے انسان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 وحی یہ الہی نادل فرمائی قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ مقرر کیا تو اس حبر اللہ کو اللہ کی رسی قرآن کو نبی کے فرمان کو وہ یہ الہی کو مضبوطی سے تھامنے کا کہا جا رہا ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھام کر تم اوپر چڑھو گے تو کھائی سے نکل جاؤ گے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 اور ذاتی خیالات اپنی آرا کو ترک کر دیں سنت کی روشنی میں قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اپنے مشائف اماموں اور اپنے بڑوں کے اقوال اور ان کے افعال اور ان کے فتوا کو قرآن و سنت کا درجہ نہ دیں ان کے اقوال و فتوا کا بھی ایک مقام اور مرتبہ ہے اس سے انکار نہیں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 یہ تمام عرب معاشرہ اسلام سے پہلے اسی طرح تھا اوس اور خضرت کی مثالیں ہی لے رہے ہیں تو طویل طویل ان کی جنگیں چلتی اس کے علاوہ جو دیگر عرب تھے وہ بھی اسی طرح لڑائیوں جھگڑوں کے اندر سال ہا سال گزار دیتے تو اس لڑائی اور جھگڑے میں رہنا اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اس کو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 وَلْتَكُمْ مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اور لازم ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے ارمن کر وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں وہ الا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ول تک من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 جہاں لگا ہے لگا رہنے دو کسی کو چھیڑو نہ کیوں نہ چھیڑو اسلام آیا ہی چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے کہ لوگوں کو کفر و شرک سے بچایا جائے انہیں اسلام کی توحید کی دعوت دی جائے یہ اسلام کا مداج ہے وہ الا کا فلا اور کامیابی پانے والے وہی وہ ہوں گے جو نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے منع کریں عمر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا فریدا سر انجام دیں مصالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ سبحانہ خانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا تو ان میں سے کچھ لوگ مچھلیاں پکڑنے سے رک گئے کچھ نہ رکے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 ہم نے انہیں نجات دی جو برائی سے منع کرتے تھے جو برائی سے روکتے نہیں تھے اور جو برائی کرتے تھے سارے رگڑے گئے بہت برے عذاب سے ہم نے پکڑا ان کے ظلم کی وجہ سے کل عظین تفرہ وقت البینات وہ عظیم اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ اختیار کیا جو جدا جدا ہو گئے الگ الگ ہو گئے وقت طلاف ہو اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے انہوں نے اختلاف کیا آپس میں مم بدیما جا احم البینات اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے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 لا علمی ان کے اختلاف کی وجہ نہیں تھی بلکہ وہ دلائل سے باخبر تھے جانتے تھے وختلاقوا جا ملب ان کے پاس واضح نشانیاں واضح دلائل واضح احکام آ چکے احکام کے آ جانے کے بعد پھر انہوں نے اختلاف کیا یعنی سب کچھ جانتے ہوئے محض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 جب میں ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکہتر یا بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے یہودی اکہتر یا بہتر گروہوں میں بٹ گئے تھے جدا جدا ہو گئے تھے اسی طرح عیسائی بھی اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی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 جہنم سے بچ جائے گا باقی سارے جہنم میں جائیں گے لیکن صدر افسوس کے ایسی طلبی کے باوجود امت مسلمہ تفرقہ بازی میں مبتلا ہو گئی اور امت کے تفرقہ بادوں نے وہی روش اختیار کی کہ حق اور اس حق کے روشن دلائل دلائے و سنت کی صورت میں موجود ہونے کے باوجود اچھی طرح معلوم ہونے کے باوجود اپنی زد پر ہٹ گرمی پر انا پرستی پر قائم رہتے ہیں فرقہ بندیوں پر جمے ہوتے ہیں اور اپنی عقل اور ذہانت کا سارا زور پہلی عمتوں کی طرح اپنے فرقے کو سچا ثابت کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں اور اپنے گرو کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کی اندر تحریف معنوی کرنے سے چوکتے نہیں الفال میں تو تحریف کر نہیں سکتے قرآن میں اس کے معانی میں اس کے مخاہیم میں تعویل کرتے ہیں مانا کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر تحویر سے کر سکتے ہیں قرآن کو پازان یہ پارسیوں کی کتاب ہے یہ مفسروں کا حال ہے کہ ایسی ایسی تعبیلیں کرتے ہیں کہ قرآن کو چیزیں دیگری بنا لیتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا دین ایک دروگ مسلح حق آمیز ہے یوم تبیت دو وجوہ متسمد وجوہ اس دن ان کے لیے بڑا عذاب ہے یوما اس دن میں جس دن طبی وجوہ تسبد وجوہ کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے فمل لدینسبد تت وجوہ رہے وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا آ فر تم کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا فَضُوْقُ الْعَدَابِ مِمَا كُمْ تَغْفُرُونَ تو اپنے کفر کرنے کی وجہ سے عذاب چکھو وَأَمَّ الَّذِينَ بِيَدَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے سو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں تلکہ آیات اللہ نتروہا علیکہ بالحق یہ اللہ کی آیتیں ہیں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 تم وحدہ ایمانی کم کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرتد ہو ہیں ایمان لانے کے بعد کفر کیا تفر تم بحدہ ایمانی تو اس سے ظاہری طور پر ارتداد معلوم ہوتا ہے مگر در حقیقت یہ تمام کفار کو شامل ہے کیونکہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے کا اقرار سب انسانوں نے روز اول کیا تھا جب اللہ سبحانہ تھا اعلیٰ نے سارے انسانوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے اور ان کی اولادوں کو ان کی پشتوں سے نکالا اور جمع کیا اور کہاست ربی کم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں غالب والا تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہاں یوم السط کو ان سب نے اللہ پر ایمان لانے کا اظہار کیا تھا اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا اور پھر دنیا میں آخر گزر کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل مولودی یولد علی فطرہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے نسرانے مجسانے ہی پھر اس کے والدین اس کو یہودی یا عیسائی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 اور پھر اس کے بعد اس نے پخر کو اختیار کیا وہ امل ندی نبیت کجو ففی رحمت اللہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے چہروں کی یہ سیاہی اور سفیدی قیامت کے دنوں کی اہل امام کے چہرے دور کے ساتھ چمک رہے ہیں سرا ان کا نور ان کے آگے بھی ہوگا دائیں بھی ہوگا بائیں بھی ہوگا پیچھے بھی ہوگا اور کافر کہیں گے رکو امت والا نور کچھ تھوڑا سا لے لیں کہا جائے گا جاؤ پیچھے جا کے نور تلاش ہو اور اہل ایمان کے ہاتھ پاؤں چہرے وضو کے ادا یہ روشن ہوں گے چمک رہے ہوں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 کہ اللہ سدھانہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں جہاد ابر بالمعروف معروف نہیں المنکر توحید پر قائم رہنا شرف سے اجتناب کرنا یہ سارے احکام یہ مخلوق پر ظلم نہیں ہے اس میں ان کی تربیت ہے جب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم اور ہر چیز پر قدرت حاصل ہے تو پھر اسے کسی پر ظلم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے ظلم و آتی تو وہ کرے جس کے اختیار میں کچھ نہ ہو تو ہر کام کرنے پر جب اللہ تعالیٰ قادر ہے تو کسی پر ظلم کرنے کی اللہ کو حاجت اور ضرورت ہی اور اللہ ہی معافی سماوات اور معافی ارد اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو زمین میں وہور اور اللہ کی طرف ہی سب معاملات لوٹائے جائیں گے یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکامات کی وجہ آوری کرتے ہوئے مثلا جہاد فی سبیر اللہ میں مخلوق کی جان اور مال تلف ہو تو یہ اللہ کے حکم سے ہے اللہ مالک ہے اب جہاد کرتے ہوئے کافروں کی جانیں بھی جاتی ہیں مال بھی ان کے لوٹے جاتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں تلف ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے ہے اللہ کا مال ہے اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ کی ملکیت ہے اللہ نے کہا ایسے کرو تو یہ اللہ کے حکم سے کیا جاتا ہے اللہ صلاحاتی اور جگہ سب کے سب معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں